نہ ان کی نگاہ نے خطا کی اور نہ حد سے متجاوز ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو کچھ دکھایا گیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ اس منتہا مقصود سے ذرا بھی آگے بڑھی یعنی اتنا ہی کیا جتنے کا انہیں حکم دیا گیا اور اسی پر قناعت کی جو انہیں دیا گیا مفسرین لکھتے ہیں کہ سایت کریمہ میں اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی ادب کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ آپ اس مقام پر غایت ادب کے ساتھ ٹک ٹکی لگائے رہے اور جو کچھ انہیں دکھایا گیا اسے ہی دیکھتے رہے ذرا بھی کسی دوسری طرف ملتف نہیں ہوئے اور نہ آپ کی آنکھیں اس تجلی کی دید سے تھکیں